خیر الحدیف کتاب اللہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ وسلم قابل احترام فطیل تشیخ مختار احمد مدنی حفیظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کی تکمیل کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائے بلکہ اخلاق کا اچھا ہونا ایمان کے کمال کی علامت ہے اور اخلاق کا برا ہونا انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اس اعتبار سے اخلاق کی اہمیت اسلام میں معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے اخلاق کو برا رکھے تو ان برے اخلاق کے اثرات اس کے ایمان پر بھی پڑتے ہیں اور اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے لہذا جہاں ایک انسان کو عقیدے کی باتیں سیکھنا ضروری ہے اس کو فقی مسائل سیکھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے فرق کو جانے اچھے اخلاق کو اپنائیں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں کسی بات کو سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے اور کتاب الجا میں جس میں اسلامی آداب و اخلاق اور اذکار سے متعلق احادیث موجود ہیں تو اس حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں جو جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ باب اترحیب میں مسع الاخلاق برے اخلاق سے اس کے نتائج برے نتائج کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے یہ باب ابن حجر رحم اللہ نے باندھا ہے تو پچھلے درس میں ہم منافق کی تین علامتوں کے بارے میں یا چار علامتوں کے بارے میں یا پانچ علامتوں کے بارے میں دیکھ رہے تھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ہم اعادہ کر لیں اور پھر آگے کا حصہ ہم مکمل کریں حدیث کے الفاظ ہیں ون ابی ربی اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم آیت المنافی کے إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان متفق ادا حدا فجا ابو حردی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا منافق کی تین علامتیں یا منافق کی علامت تین چیزیں ہیں ادا حد کدب جب وہ بولے تو جھوٹ بولے ویدا وعدہ اخلف وعدہ کرے تو وعدہ نہ نبھائے وعدہ توڑ دے خلاف ورزی کرے وعدے کی وعدہ خلافی کرے وحیدہ تمینا خان اور جب اس کے پاس امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور بخاری و مسلم ہی کی روایت میں یہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اس کے الفاظ میں ایک بات کی زیادتی یہ ہے وہ ادا خاصما فجر جب وہ کسی سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو پھر بدزبانی پر اتر آتا ہے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ منافق کے علامات میں سے اس میں پہلی علامت کہ بولے تو جھوٹ بولے تو جھوٹ کے تعلق سے منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خود اپنے عقیدہ ہی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور نفاق کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان ظاہر میں اچھا ہو اور باطن میں برا ہو یہ نفاق ہے اور ظاہر میں مسلمان ہو اور باطن میں کافر ہو یہ نفاق کی بدترین شکل ہے تو اس اعتبار سے پہلی چیز جو منافقین کی صفت میں بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ بولے تو جھوٹ بولے نمبر دو و ادا و اخلف وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کر بیٹھے جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے اسی کے ذمن میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی عہد کرتا ہے کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے ڈیل کرتا ہے تاٹ کرتا ہے ٹریٹی کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے دغہ بازی کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں او فی الحیف دلیل اعلیٰ تحریم اخلاق الواٹ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وعدہ خلافی کرنا حرام ہے حرام ہے کیسے معلوم پڑا اس لیے کہ منافق کی صفات میں سے اس کو بطور خوبی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے بطور عیب ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ایسا عیب جو ایک منافق کا عائب ہے وہ الْمُنَافِقِينَ اور اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وعدہ خلافی منافقین کی خصرتوں میں سے خسلت ہے وہ اخلاف يَصْدُقُ یس مَنْ يَعِدُ میں یدو امنی یت ہو اللہ یفی وعدہ خلافی کی کتنی صورتیں ہیں نمبر ایک کہتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی سے وعدہ کرے اور وعدہ کرتے وقت ہی اس کی نیت ہو کہ وعدہ پورا نہیں کرے گا کہتے ہیں اخلاف الوادی یستق عالم یاد و امن نیت ہو اللہ یفی بی اشد من القلف کہتے یہ بہت زیادہ سخت ہے اس سے کہ انسان واقعی نیت کے ساتھ وعدہ کر کے توڑے کیونکہ وعدہ کرتے وقت ہی وہیت رکھ رہا ہے کہ وعدہ پورا نہیں کرنا ہے لے ان جمع بین الکوی بھی اس لیے کہ اس انسان نے دو چیزوں کو جمع کر دیا ایک تو وعدہ خلافی کو اور دوسرے جھوٹ کو کیوں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا یہ کام میں آؤں گا میں فلاں چیز کا وعدہ کر رہا ہے لیکن دل میں ہے کہ میں یہ نہیں کرنے والا ہوں تو یہی جھوٹ ہے تو اس آدمی نے وعدہ خلافی تو کی ہی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے جھوٹ کو بھی اس میں جمع کر لیا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کسی سے وعدہ کرے اور وعدہ کرتے وقت میں اس کی نیت ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا لیکن کچھ وقت کے بعد میں اس کی نیت بدل جائے کوئی آدمی کسی کو وقت پر اس کا قرض لوٹانے کی نیت کرے گا یا اسی طرح سے کسی کے تعاون کی نیت کرے یا کوئی آدمی کسی اور چیز کی نیت کرے لیکن پھر اس کے بعد میں اس کی نیت بدل جائے اور وہ کیا کرے وعدہ خلافی کرے تو کہتے ہیں یہ بھی جو ہے وعدہ خلافی کی دوسری صورت ہے یہ نیت تو تھی لیکن کسی وجہ سے بدل گئی اور جس وجہ سے بدلی وہ عذر صحیح نہیں تھا کوئی عذر اس کے پاس نہیں لیکن بس یوں ہی وعدہ توڑ دیا تو یہ ایب ہے یہ برائی یہ بھی حرام ہے کہتے ہیں کہ من منافکن سورت النفاق. کہتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان وعدہ پورا کرنے کا عزم کرے لیکن کوئی رکاوٹ اس کے لیے پیدا ہو جائے اور وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر پائے ان آدمی کہ میں اتنے بجے تک آپ کے یہاں پہنچ جاؤں گا اور وہ اپنے گھر سے وقت پر نکلا جتنے وقت میں پہنچ سکتے ہیں لیکن درمیان میں کوئی حادثہ ہو گیا درمیان میں کوئی ٹریفک کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پایا کسی اور وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی پہنچ نہیں پایا تو کوئی واقعی عزر اس کو پیش آیا اور اپنا وعدہ پورا نہیں کر پایا تو کہتے ہیں کہ فہد ایسے آدمی پر کوئی ملامت نہیں ہے ایسا آدمی مجرم نہیں ہے ایسے آدمی کو وعدہ خلافی کا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے ولا یا کن اور ایسا آدمی منافق بھی نہیں کہلایا جائے گا وہ ان جرا علیہ ماہ ہوا صورت نفاق اگرچہ ظاہری اعتبار سے وعدہ خلافی ہوئی اور وعدہ کرنے کے بعد وہ ٹوٹا تو صورت نفاق تو ہے لیکن حقیقت میں یہاں پر نفاق نہیں ہے اور وعدہ خلافی نہیں ہے اس لیے کہ پوری نیت اور کوشش دونوں تھی خارج عوامل ایسے تھے کہ وہ نہیں کر پایا تو من العلام میں جلد نمبر دس صفحہ نمبر دو سو چودہ پر یہ بات شیخ عبدالفزاد نے کہی تو ایک بات تو یہ کہ نیت ہی وعدہ پورا کرنے کی نہ ہو یہ سب سے بری بات ہے نیت کرے لیکن بلا عزر نیت بدل دے اور وعدہ پورا نہ کرے یہ بھی حرام ہے نیت بھی تھی کوشش بھی کی لیکن رکاوٹ پیدا ہو گئی اور وہ وعدہ پورا نہیں کر پایا ایسا آدمی مجرم نہیں ہے وعدہ پورا کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ود قرفیل کتاب اسماعیل اے نبی کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے ان ن ہو ساد کلواد نبیہق اسماعیلیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور وہ خود حضرت ابراہیم کے بیٹے یقین کہ اسماعیل صادق کلواد تھے وعدے کے سچے تھے وعدہ پورا کرنے والے وعدہ نبھانے والے تھے وکا رسولا نبیہ اور وہ اللہ کے رسول تھے نبی تھے رسالت اور نبوت دونوں ان میں جمع تھی یہ سور مریم کی آیت نمبر چوند ہے تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے اوصاف میں سے یہ وصف ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو سچا کرتے ہیں والد صاحب سے کیا کہا تھا یا اب اطفائل <تصفيق> محت عمر ستا جدونی انشا اللہ بن صابرین والد صاحب جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے نا پورا اس کو پورا کیجئے آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور واقعی انہوں نے بھی اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بات کو سچا کر دکھایا تو امام القرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق الوعد محمود وعدہ, پورا کرنا وعدہ سچا کرنا نبھانا وعدے کا سچا ہونا یہ ایک محمود چیز ہے قابل تاریخ چیز ہے وہ امن خلقن نبی نولمر سلیم یہ چیز نبیوں اور رسولوں کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں وہ ود الخلف وہ اور اس کی ضد اس کا اپوزٹ اس کا اس کے برعکس وعدہ خلافی ایک مضموم چیز ہے قابل مذمت چیز ہے بری چیز ہے وزاً اخلاق الفاصقین اولمنافقین اور یہ چیز فاسقین اور منافقین کے اوساق میں سے ہے آج بہت آسان ہو گیا کوئی آدمی یوں ہی وعدہ کر دیتا ہے اور وعدے کی کوئی قدر قیمت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی بول دیتا ہے دل رکھنے کے لیے لیکن دل توڑ دیتا ہے وعدہ توڑ کے تو ایک آدمی واقعی وہی وعدہ کرے جس کے پورا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے اور عزم ہے اور پورا اس کو کرے یوں ہی کسی سے وعدے کرنا مجلس میں لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے لیکن حقیقت میں اس کو پورا نہیں کرنا یہ منافقین کی صفت ہے کیونکہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ لوگوں میں کچھ اور اکیلے میں کچھ پہلے کچھ اور بعد میں کچھ یہ نفاق کی صورت ہے امام القرطبی نے اس کو اپنی تفسیر میں کہتے ہیں امام احمد کے بیٹے کہتے سمیت ہارون المستم مستملی میں نے ہارون المستملی سے سنا یقون علی ابھی وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے بےات القراب امام احمد سے انہوں نے پوچھا ہارون اور نے کہ آپ, کو, آپ جھوٹوں کو کیسے پہچانتے ہیں پرلے درجے کے جھوٹے قضاب, ایک نمبر کے جھوٹے ان کو آپ کیسے پہچانتے ہیں کال اباج او بے خلف المواعد کا کہ ان کے وعدوں سے یا ان کے وعدے توڑنے سے جو بار بار وعدے توڑتا ہے ایسا آدمی سچا نہیں ہوتا ہے تو وعدوں کے کرنے سے یا وعدوں کے توڑنے سے میں پہچانتا ہوں کہ سچائی کے جھوٹا ہے الاداب شرعیہ میں اسے ابن مفلح نے اس کو ذکر کیا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پچیس تو یہ دوسری صفت منافقین کی جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے آدمی وعدہ کرے پورا کرے یہ انسان کے کیریکٹر کی علامت ہے کہ اس کا اخلاق اعلیٰ ہے کہ وہ جو کر سکتا ہے اسی چیز کا وعدہ کرتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو پھر مشقت کے باوجود اس کو نبھاتا ہے یہ نہیں کہ وعدہ کر دیا اور ذرا سی بھی مشکل ہو تو وعدہ توڑ دے نہیں وعدہ انسان انسان سے کرتا ہے لیکن وہ مومن کا وعدہ واقعی اللہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ جان رہا ہوتا کہ اللہ اس پر پوچھے گا مجھ کو اس بارے میں سوال کیا جائے گا تو وعدہ پورا کرنا چاہیے وعدہ توڑنا بری بات ہے نمبر تین منافق کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے وہ تم انخان جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کو امانت سونپی جائے تو وہ خیانت کرے آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں قول ہوئی ادا جو کسی بھی ذمہ داری پر چیز پر امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرنے لگی ہے وہ تصرف افیح خلاف خیانت کیا ہے کہتے ہیں کہ شریعت کے خلاف اس میں تصرف کرے مثال کے طور پر کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی عہدہ ہو اور مال کا اس کو اختیار ہو کہ کیسے خرچ کرے وہ شریعت کے خلاف جو واقعی حق اس کو کام کرنا چاہیے تھا اس مال میں ایسا تصرف کرے اس طور پر اس مال میں سے خرچ کرے بھلے وہ اپنے اوپر نہ بھی کرے تبھی بھی اگر غلط طریقے سے کرتا ہے تب بھی وہ خیانت ہوگی اور خیانت عام طور سے خفیہ طور پر کسی چیز میں ناجائز تصرف کو کہتے ہیں مخفی طور پر کسی چیز میں ناجائز تصرف کو خیانت کہتے چپ چھپا کے کچھ اس میں سے ایسا کرنا مال میں سے یا امانت میں سے جو کہ جائز نہیں تھا جو اس کا حق نہیں تھا۔ تو وتصرف فی وتصرف فيها على خلاف الشرع وقال ابن سید ابن سیدہ الخیانه ان يؤتمن الانسان فلا ينصح کہتے خیانت یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ امانت رکھنے والے کی خیرخواہی نہ کرے مان لے کسی انسان کے پاس کوئی امانت ہے اور وہ امانت کو بڑھا کے دے مثلا تجارت میں اس نے اپنی تجارت میں اس کو لگایا اور منافع لگا کے اس کو دے دیا تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے بشرتے کے وہ ضائع ہونے والا نہ ہو اس نے کیا کیا جیسے ایک حدیث بھی لمبی اس کا تذکرہ تفصیل مناسب نہیں ہے ایک آدمی نے اپنی بکریاں جو ہے اس کی جو بھی اجرت تھی اس نے چھوڑ دی جس کے پاس مالک کے پاس چھوڑ کے وہ چلا گیا مزدور مالک نے اس کو بڑھایا بڑھایا پروان چڑھایا اور پھر جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو اس کو کئی گنا کر کے دے دیا تو اس نے کیا کیا اس کی چیز کو سنبھالا اصل کو سنبھالا اور اس کو بڑھایا تو یہ خیر خواہ اس نے کی اس طرح کا تصرف تو جائز ہے جس میں اس کی خیر خواہی ہو اور اس کی مرضی کے خلاف ہونا ہو لیکن یہ کہ ایک آدمی اپنے طور پر اس میں کوئی بھی فیصلے کرے یہ ہے بس آپ نے کسی کے پاس پیسہ رکھ دیا کہ بھئی اس کو سنبھالو اس نے کسی چیز میں لگا دیا اس کے کہا کہ میں نے آپ کی طرف سے صدقے جاریہ کر دیا تو یہ کیا ہے یہ غلط ہے یہ جائز نہیں اس کے لیے اس نے آپ کو رکھنے کے لیے دیا اس میں فیصلے کرنے کے لیے نہیں دیا ٹھیک ہے آخرت کا س... کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ بھئی مجھ کو آخرت کا ثواب نہیں چاہیے لیکن آپ کو حق نہیں کہ آپ ایسا کچھ کرو اس کی چیز اس کو واپس لوٹانا چاہیے تو وہ تم خان کہ جب اس کے پاس امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے اب ن کہتے ہیں الخیانت فلاس خیانت یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس کا بھلا نہ چاہے خیر خواہی اس کی نہ کرے اللہ میں یہ بات موجود ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ ان یا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان اللہ یامرکم۔ انتعد المانت اللہ اہلی کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دو امانتوں کو ان کے حقدار جو بھی ہیں ان کے سپرد کرو کہ امانت لوٹائی جاتی ہے اور اسی کو لوٹائی جاتی ہے اللہ اہلیحا آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک کی امانت آپ دوسرے کو دینا چاہیں اس کا زیادہ فائدہ ہے ایک آدمی آپ کے پاس پیسہ رکھتا ہے اور وہ بھی ضرورت مند ہے لیکن آپ ہے میرے مجھے ایسا لگا کہ فلاں صاحب زیادہ ضرورت مند ہے تو میں اس کی بجائے کسی اور کو دے دوں ایک آدمی آپ سے کہتا کہ یہ چیز لو اور فلاں آدمی تک پہنچاؤ وہ محتاج ہے ضرورت مند ہے آپ کو اس نے وکیل بنایا کہ فلاں آدمی تک پہنچاؤ احمد تک پہنچاؤ آپ نے اس کو زید کو دے دیا کہا میرے حساب سے وہ زیادہ ضرورت مند تھا آپ کو حق نہیں ہے جس نے آپ کو دیا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کو دیں جس کو دینے کے اس نے کہاں ہے یہ امانت ہے آپ وکیل ہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ مالک نہیں ہیں بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں تو کہا کہ ان اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے لیے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو جو اس کا حقدار ہے مانگنے والا مانگے دے دو یا پہنچانے کے لیے کہے تو جس تک پہنچانے کے لیے کہا اسی تک پہنچاؤ یہ سورہ نسا کے آت نمبر اٹھاون ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا والرسول تخون امانا کم ون تم مانوالو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اور نہ ان امانتوں میں خیانت کرو جو تمہیں سونپی گئی ہیں جبکہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کر رہے ہو جانتے بوجھتے تم امانتوں میں خیانت نہ کرو غلطی سے آدمی تصرف کر لے اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جو پیسہ ہے کا ہے اپنا سمجھ کے خرچ کر لیا ہے بعد میں پتا چلا میرا نہیں تھا امانت تھی غلطی ہو گئی یہ انجانے میں غلطی ہوئی ہے لیکن جانتے بوجھتے وہ جان رہا ہے کہ میرا نہیں ہے پھر بھی اس کو خرچ کر لے تو یہ کیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ خیانت ہے تو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے خیانت صرف مال اور پیسوں میں نہیں ہوتی ہے خیانت ذمہ داریوں میں بھی ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے انسان پر فرائض عائد کیے ہیں ان فرائض کے سلسلے میں انسان کیا کرے خیانت کر بیٹھے اللہ کے فرائض ادا نہ کرے یہ بھی خیانت ہے اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما کہتے ہیں وہ تخن اماناتی تم اپنی امان تم بھی خیانت مت کرو کہتے و المانت ہو العمال اللہ امن اللہ علیہ یعنی الفریضہ کہتے امانت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فرائض سونپے ہیں ان کو پورا کرو یہ امانت ہے اگر وہ فرائض ادا نہیں کرتا ہے پانچوں کی نماز ہے رمضان کے روزے ہیں زکوۃ ہے اس طرح کی جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں جو فرائض اس پر عائد کیے ہیں اگر وہ فرائض پورے نہیں کرتا ہے تو یہ امانت ادا نہیں کر رہا ہے یہ بھی امانت ہے تو اور کہتے ہیں کہ تخ... لا لاخ لا لاتخون کا مطلب کیا ہے خیانت مت کرو کا مطلب کیا ہے کہتے لا لنخسوہ اس میں کوئی کمی مت کرو اس میں کوئی کمی مت کرو تو کمی کرنا بھی خیانت شمار ہوتا ہے آدمی دے لیکن کم کر کے دے یہ خیانت ہے کہ ایک لاکھ روپے آپ کے پاس کسی نے رکھے ہیں آپ ایک لاکھ کے بجائے ننانوے ہزار دے دیں یا اس سے زیادہ دیں آپ تھوڑا بھی اس اس میں سے کم کرتے تو یہ خیانت یعنی کہ پورا آدمی کھا جائے تھوڑا بھی کم کرتا ہے تو خیانت ہوتی ہے یہ سور انفال کی آیت نمبر 27 ہے جس میں اللہ تعالی نے امانتوں کا حکم دیا ہے امانتوں کی خبر گیری کرنا یا اس کی حفاظت کرنا اس کو سنبھال کے رکھنا کتنا ضروری ہے امانداری کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے اس کا مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا مدار اس پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان اللہ امانت لا ولا دین اللہ لا امان ولادین امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے سید جامع حدیث نمبر سات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان علی لا امانت اللہ اس کے پاس ایمان نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو والا دین علیم اللہ اور جو عہد پورا نہ کرے کسی سے عہد کرے کسی سے معاہدہ کرے کسی سے ڈیل پیک ٹریٹی کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے تو ایسے آدمی کی کوئی دینداری نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ امانت کا ایمان سے تعلق ہے امان ایمان جڑا ہوا ہے تو ایک آدمی اگر امانت دار نہیں ہے تو اس کے ایمان کے عید کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایمان کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں بڑا ایب موجود ہے تو یہ ہوئی تیسری صفت چوتھی سفت حدیث میں یہاں بیان کی گئی کہ ادا خاصما فجر جب وہ جھگڑے پہ اتر آئے تو پھر فجر حدیں پار کر جائے گالی گلوچ کرنے لگے ہیں امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإن فجر عن الحق وقال کہ جب آدمی جھگڑا کرے تو فجور کا ارتکاب کرے فجور کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں عن الحق حق سے انحراف کرے حق سے دور چلا جائے وقال البا پلو اور پھر جھگڑے میں اس کی زبان سے جو باتیں نکلیں۔ وہ باطل ہوں جھوٹ ہوں قال اہل الغت ہی وہ اصل عن المعیل وسط اہل لغت کہتے ہیں کہ فجور کی اصل کیا ہے فجور،, فج، فجور کے معنی کیا ہے اس کی اصل کیا ہے کہتے ہیں عن القصد. اعتدال سے حد اعتدال سے نکل جانا ماڈریشن سے نکل جانا ایک دائیں بائیں درمیانی راہ ہے اعتدال والی راہ ہے ایک آدمی اس اعتدال کو چھوڑ دے اور انحراف کرے اس سے دور نکل جائے یہ کیا ہے یہ فجور ہے امام النوی نے شرح مسلم میں بات کہی ہے ملا علی قاری کہتے وا سما فجر اشیا القبی کہ جب وہ لڑے تو فجور کا ارتقاب کرے کا مطلب کیا ہے کہتے جب وہ جھگڑے پہ اترائے تو گالی دینے لگے توہمتے باندھنے لگے اور بری, بری بری باتیں زبان سے نکالے کبھی باتیں زبان سے نکال گری ہوئی باتیں زبان سے نکالے گھٹیا باتیں کہنے لگی ہیں تو ایک انسان اس کے ایمان کی کمزوری اور اس میں نفاق کی علامات میں سے بات ہے کہ جب وہ کسی پر ناراض ہو کسی پر غصہ ہو یا کسی سے جھگڑا کرے تو اس کی زبان سے گندی گندی باتیں نکلنے لگیں اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلیں جو اعتدال سے گری ہوئی ہوں ہٹی ہوئی ہوں تو یہ بات مرقات میں ملا علی قاری نے کہی ہے تو یہ یہ چیزیں یہ صفات منافقی کی ہیں اس میں ضمنن ایک بات بتانا ضروری ہے اور قرآن میں بھی ایک آیت اس تعلق سے آئی ہے ان اوصاف سے متعلق قران کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے ومنھم من عاهد اللہ لئن آتنا من فضلیہ لنا صدقنا ولنکونن من الصالحین ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی اپنا فضل مجھے عطا کرے تو میں ضرور صدقے کروں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا فلم آتاہم من ہوں فضلی ہی اور جب پھر اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا بخیر بھی کنجوسی کرنے لگ گئے وہ طول اور پیٹ پھیر کے نکل گئے اعراض کرتے ہوئے حق سے ذمہ داری سے اعراض کرتے ہوئے منہ مو موڑ کے چل دی ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق کو بطور سزا ڈال دیا۔ بما أخلف الله ما وعده اس وعدہ خلافی کی سزا میں جو انہوں نے اللہ تعالی سے وعدہ خلافی کی تھی و بما كانوا <يَكْذِبُون> اور اس جھوٹ کی بنیاد پر جو اپنی زبانوں سے کہتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر عہد پورا نہیں کرنا وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا یہ ساری صفات یہاں جمع ہے اور اس کی بنا پر اللہ نے کیا فرمایا فِي <قلوبِهِم> اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں بڑے بڑے با... باتیں کرتے تھے کہ اللہ اگر ہم کو مال دے گا تو ہم اس میں سے صدقہ کریں گے اور نیک زندگی گزاریں گے لیکن جب اللہ نے دیا تو وعدہ کیا کیا وعدہ خلافی کی وعدہ خلافی کی بخل کرنے لگ گئے سخاوت کرنی چاہیے تھی مالانے کے بعد بخل کرنے لگ گئے اور پھر جو حقوق ان پر تھے ان سے ایراز کر کے اپنا راستہ لے لیا اس کی سزا میں اللہ نے کیا کیا نِفَاقًا فِي قُلوبِهِمْ. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور سزا نفاق ڈال دیا الا یوم ہوں اس دن تک کے لیے جس میں وہ اللہ سے ملاقات کریں گے کیوں بیما اخلف اللہ مَا و وَبِمَا كَانُوا اقدون <يَقْذِبُون> اس وعدہ خلافی سے جو اللہ سے انہوں نے کی اور جو اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے تھے سور التوبہ آیت نمبر 75 سے 77 تک آپ دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے وعدہ خلافی جھوٹ عہد توڑنا بڑے بڑے دعوے کرنا پورے نہیں کرنا تو یہ جھوٹ وعدہ خلافی اس کو جمع کر دیا ہے اور بتایا کہ اس کی سزا میں نفاق دل میں پیدا ہوتا ہے لیکن یہاں ایک اور بات جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ اس آیت کے زمن میں بعض مفسرین میں جن میں ابن کثیر بھی ہیں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک صحابی کا اور ان صحابی کے بارے میں اس واقعے میں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ نوز بلّہ وہ نفاق میں چلے گئے کیونکہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کر دیا اور یہ روایت بہت معروف ہے لہذا اس روایت کا جاننا اور اس کی حقیقت کا جاننا بھی ضروری ہے خصوصاً ایسے دور میں جس میں صحابہ کے بارے میں لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا کیے جا رہے ہیں شیعہ کی طرف سے تو ایک زمانے سے چلتا آیا بعض لوگ جو اپنے کو سننی کہتے ہیں ایسے لوگ بھی آج پھیٹے باندھ کے صحابہ کے بارے میں بری باتیں بولنے لگے, لگے ہیں اور معلوم نے ایک کے بعد ایک کتنوں کے بارے میں بولیں گے جب ایک بار انسان ایک قتل کر دے تو پھر سو قتل کرنا کیا مشکل ہے آدمی کا جو پردہ ہوتا ہے شرافت کا ختم ہو جاتا ہے تو ویسے جب ایک کے بارے میں بول دیا تو باقی کے بارے میں بولنے میں کیا رکاوٹ ہے لہٰذا آئیے دیکھتے اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ یہ روایت پہلی بتا دو کہ صحیح نہیں لیکن کیوں صحیح نہیں اور روایت کیا اور واقعہ کیا اس کا بھی جاننا ضروری ہے اور یہ مشہور روایت ہے جیسا کہ شیخ البانی نے کہا ہے اب امام رضی اللہ تعالیٰ الباہلی کہتے ہیں سعلبہ یہ مشہور روایت ہے حضرت سعلبہ کے بارے میں سعلبہ ابن حاطب انساری،, انساری صحابی مدنی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی اللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے مزید رزق دے قال ویحک یا سعلبہ اے سیلبا تمہارا برا ہو یہ ایک پیار سے بولنے کا انداز تھا عربوں میں عام طور سے بولتے تھے تیرا برا ہو لیکن مقصود برا ہو نہیں تھا بس یعنی محبت سے بولا جاتا تھا ڈانٹ کے طور پر وہی حق یا سالبا سالبہ برا ہو یا تیری بربادی ہو کلیل شکراہ خیر کثیر تھوڑا جس کا تو شکر ادا کرے یہ زیادہ بہتر ہے اس زیادہ سے جس کے حق ادا کرنے کی تیرے اندر طاقت نہ ہو ثم رجع الیہی وہ گئے اور پھر واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت عباد میں فقالا یا رسول اللہ دعو اللہ ان یرزقنی مالا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے مال دے بطور رزق قال ویحک یا فعلبہ اما تورید ان تکون مثل رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کہا اے فعلبہ تیری بربادی ہو کیا تو یہ نہیں پسند کرتا کہ تو بھی رسول اللہ کے مثل ہو جائیں ان کی طرح ہو کیسے لو سألتو ان لسالت اللہ کی قسم اگر میں اللہ سے مانگتا کہ وہ میرے ساتھ یعنی پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا کے چلائیں تو ایسا ہوتا وہ چلنے لگ جاتے ہیں تو میں میرے پاس آج یہ سب چیزیں نہیں ہیں میں کتنے زہد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تیرے لیے میرا طریقہ مناسب نہیں ہے میری طرح تو نہیں بنے گا پسند نہیں کرتا الہی پھر وہ واپس آئے تو اللہ, اللہ, کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ میرے لیے اللہ تعالی مجھے مال عطا کرے اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول اگر اللہ نے مجھے مال دیا نا تو میں ہر حقدار اس کا حق ضرور پہنچاؤں گا میں سارے حقداروں کو ان کا حق دوں گا مال میں سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مرزو آپ نے کہا اللہ, کہ اے اللہ کو مال دے غنمن جب مال ان کے پاس آیا تو انہوں نے بکریاں خریدیں فنمت کمیندود ایسی بکریوں میں بڑھوتری ہوئی بڑھنے لگی جیسے گویا کہ کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں تو دودھ کی طرح سے کیڑوں کی طرح سے جیسے ان کی کسرت ہوتی ہے بکریاں بھی بڑھی قطن قطل مدینہ اتنی بکریاں کہ مدینہ کے دروازے اور راستے تنگ ہونے لگے ان کے لیے فتن ہا تو مدینہ سے وہ اللہ, اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر بکریوں ہی میں چلے جاتے یعنی بکریوں کے پاس جاتے نگرانی کے لیے المدین اتنی بکریاں پھر بڑھ گئیں کہ مدینہ کی چرا گاہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہونے لگی فتح بکریا لے کے اور مدینہ سے دور چلے گئے فقان جمع ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و روجو اب پانچ نمازوں کے لیے آتے تھے جب دور چلے گئے تو پانچ نمازوں کے لیے نہیں آنے لگے اب صرف جمعہ کے لیے آنے لگے کہا کہ وہ جمعہ پڑھتے اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر بکریوں کے پاس جاتے فتن ہابیہ پھر اور بکریاں بڑھی اور دور چلے گئے مدینہ سے وہ تر اکل جماعت پھر جمعہ اور جماعت بھی چھوٹنے لگی جماعتیں بھی چھوٹیں جمعہ بھی چھوٹنے لگی فیت القرق بان من دائند سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی ان کی طرف سے گزرتے تو ان سے پوچھتے م من الخبر کیا نئی خبر ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مدینہ کی وما کان من امر کامرناس اور لوگوں کا کیا حال ہے فَأَنزل اللہ عز یعنی یہ حال ہوگا کہ خود پاتے تھے دور ہی پوچھتے تھے یہ روایت صحیح نہیں ہے فَأَنزل اللہ, عز پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اپنے رسول اے نبی ان سے صدقے میں مال لیجیے تاکہ ان صدقات کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں یعنی زکوات لیجئے تاکہ ان کا تزکیہ ہو, قلوب کا تزکیہ ہو مالوں کا تزکیہ ہو سور توبہ کی آیت نمبر ایک تین. یہ آیت نازل ہوئی یعنی زکوات لیجئے زکات کا مطالبہ کرنے کا حکم ہے کال فستا رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات علی الصدقات رج العم آپ نے دو آدمی طے کیے صدقات جمع کرنے کے لیے لوگوں سے قبول کرنے کے لیے رجل من الانصار و رج المن بنی سلیم ایک آدمی انصاری تھے اور ایک بنی سلیم کے ایک شخص تھے وہ کتب لہما سنت صدقہ اور انہیں صدقے کی سنت یا جو حکام تھے وہ بتائے اور عمریں بتائیں کون سی عمر کے جانور ان کا کتنا, کتنا صدقہ کس سے قبول کیا جائے گا زکات میں وہ امرحما صد کناس اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ لوگوں سے صدقات جمع کر کے لاؤ وہ اور آپ نے کہا ہاں دیکھو فی کے پاس بھی جانا ان سے بھی فیا خدا من ہو صدقہ اور کہا کہ جاؤ سالبا کے پاس جاؤ اور اس سے بھی اس کے صدقہ زکات اس کے مان سے قبول کرو جمع کرو اخذ کرو پس وہ نکلے یہاں تک کہ حضرت صاحبہ کے پاس آئے فرآتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا احکام کا وہ پڑھ کے ان کو سنایا فقال صدق فرغ تما فمر جاؤ لوگوں سے جمع کرو اور جب ہو جائے سارا کام تو پھر میرے پاس آنا مجھ سے گزرنا ففا انہوں نے ایسے ہی کیا اور پھر جب سارے لوگوں سے جمع کر کے ان کے پاس آئے فقال و اللہ ماہی اللہۃ الجزیا کا اللہ کی قسم یہ جو وصول کر رہے ہو نا تم یہ تو ہی کا چھوٹا بھائی ہے یہ جو زکات ہے یہ ہی کی طرح کوئی چیز ہے انطلقا حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وہ دونوں ویسی چلے گئے کچھ قبول نہیں کیا انہوں نے دیا نہیں انہوں نے لیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه اور اللہ تعالی نے اس پر وائت کے طور پر وہ ایت نازل کی کیا ومنهم من عهد الله لان اعتنا من فضله الى اخره الى قوله يكذبون وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ ان میں سے باز ایسے بھی ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا تو ہم اس میں سے صدقہ کریں گے اللہ نے یہ آیت وعید کے طور پر نازل کی بارہ الباحبہ جیسی آیت سنی ایک رشتے دار حضرت کا تھا سوار ہو گیا اور فورن دوڑا دوڑا اپنی سواری پر ان کے پاس آیا اور فقال یا حقاحبا فیلبا تمہاری بربادی آ گئی تھا تم تو ہلاک ہو گئے انزل اللہ, عز فیک من القرآن اللہ نے تمہارے لیے قرآن میں تمہارے خلاف آیت نازل کر دیبا حضرت طالبہ دورے دورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے علی سر پر مٹی ڈالے روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور کہتے رہے اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول فلم یقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تع حتب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ یعنی زکات قبول نہیں کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تماطا بکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت ابوکر صدیقی کے پاس آئے وقال ابا بکرین قد عرفت من قومی مکانی میر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے بکر تم جانتے ہو کہ یعنی میرا تعلق تمہاری قوم سے کیا میری اپنی قوم سے کیا تھا اور میرا مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کیا تعلق تھا تمہیں معلوم ہے فقب المنی مجھ سے قبول کر لو فا اکبلا وقت صدیق نے کہا میں قبول نہیں کر سکتا سما اطا عمر ردی اللہ عن ف ابا ایقبال ہوں <مِنهُم> ان کے بعد حضرت عمر کے پاس آئے ان کی خلافت میں آئے اور انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا سما عطا فبا اقبال <مِنهُم> کے پاس آئے تمر کے بعد انہوں نے بھی قبول نہیں کیا ثم سم تبہ تو خلافت عثمان ردی اللہ عن پھر سا کی وفات ہوئی عثمان ابن عفان ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس روایت کو امام الطبرانی نے المعجم القبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو تہتر پر اور شیخ الالبانی نے الضعیفہ میں سلسلۃ الحادیث اس کتاب میں ایک ہزار چھ سو سات پر سولہ سو سات اور اسی طرح سے چار ہزار اکاسی پر دو جگہ اس کو ذکر کیا اور کہا وائف جدا یہ حدیث سخت ضعیف ہے یہ حدیث سخ ضعیف ہے یہ واقعہ سرے سے ثابت نہیں ہے حضرت سہلابہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو معتبر نہیں ہے اس لیے کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات بہت اموشنل ہے لیکن واقعہ صحیح نہیں ہے واقعہ صحیح نہیں ہے شیخل البانی رحم اللہ فرماتے ہیں وہ حدیث من کرن علا یہ حدیث بہت مشہور ہے لیکن اس کے باوجود یہ منکر ہے صحیح روایتوں کے خلاف ہے وہ آ فتح علید ہادا وہ آ فتح علی دن اس کی سند میں کہتے ہیں کہ علی ابن اس کی آفت کیا ہے کیا مصیبت اس روایت میں کس وجہ سے ضعیب بنی یوں ہی بن گئی بعض لوگ کہتے ہیں آپ جس روایت کو چاہے ضعیب بنا دیتے کیسے بنی کہتے وہ آ علی علید ان ہادا اس روایت کی آفت علی ابن یزید ہے کہتے وحو الحانی جس کا لقب الحانی ہے کہتے نسبت اس کی الہانی ہے کہتے متروک اراوی متروک ہے محدثین نے اس کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا تھا اس سے روایت لیتے وہ معان لین الحدیث اور اس میں اور ایک راوی ہے جس کا نام ہے معان معان کہتے یہ لین الحدیث ہے حدیث میں ایک دم نرم ہے یعنی کمزور ہے معتبر نہیں ہے تو غفہ میں 1607 حدیث کے ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے امام البخاری اس راوی کے بارے میں عالب کے بارے میں کہتے ہیں منکر الحدیث یہ منکر الحدیث ہے عام عادت اس کی یہ ہے کہ معتبر راویوں کے خلاف حدیث بیان کرتا ہے جب کہ خود ضعیف ہے منقر الحدیث امام بخاری کی سخت جرا ہوتی ہے سخت جو ہے تنقید امام بخاری کی کسی راوی پر ہو منکر الحدیث اس کو کہتے ہیں یا کہتے ہیں فی نظر تاریخ کبیر میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے آ, اس کا نمبر جو ہے راوی کا دو ہزار چار سو ستر پر اس کو ذکر کیا کوئی تحقیق کرنا چاہے دیکھ سکتا ہے امام النس رحمت اللہ علیہ اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں لئی فقہ یہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے فقائی نہیں ہے تحدیب الکمال میں ان کا ایکل موجود ہے اسی طرح سے اپنی کتاب عبدالفا المتروکون جو خود امام نس کی کتاب ہے کہتے متروک الحدیف اس کو اس کی حدیثوں کو مستقل چھوڑ دیا گیا اسے چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ چار پر اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ جو راوی ہے یہ معتبر نہیں ہے اس وجہ سے یہ واقعہ بھی معتبر نہیں ہے حضرت فعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ہیں اس سے بری ہیں اس تعلق سے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات دی ہے کہتے ہیں وَفِی كَوْنِ صَاحِبِ هَذِهِ الْقِسَّتِ اِن صَحَ الْخَبَرُ وَلَا عَضُنُهُ يَصِحْ هُوَ الْبَدْرِي الْمَذْكُورُ کہتے ہیں کہ اس قصے کے یعنی ان صحابی کے اس قصے میں جس صحابی کا ذکر آیا ہے جو کہ بدری صحابی ہیں یہ جی صحابی بدری ہیں بدر میں شریک ہوئے ہیں اور اگر یہ صحیح ہے اور مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ قصہ صحیح ہے ان صحابی کا اس سے مراد ہونا میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے یعنی نام بعض اوقات ایک دو لوگوں کا ایک ہی نام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہی صحابی جو بدری ہیں اس قصے میں ان کا تذکرہ ہے میرے نزدیک یہ قابل اعتماد نہیں ہے یعنی یہ قصہ ان کے بارے میں نہیں ہے جن کا نام سالبہ ابن حاطب ہیں جو کہ بدری صحابی ہیں وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار احد شهد بدرا والحدیبیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معتبر روایت میں کہہ چکے ہیں کہ جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا کوئی بھی شخص جو بدر اور ہدیبیہ میں شریک ہوا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو بھی صاحبی بدر میں شریک ہوئے یا ہودیبیا میں تھے اس صلاح کے وقت میں موجود تھے ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے سی الجام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیئس اور کہتے ہیں کہ وہ کا ربی اللہ علی بدری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے خود نقل کیا ہے اہل بدر کے بارے میں بدری صحابہ کے بارے میں جو چاہے عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی بدری صاحبہ کے بارے میں کیا ہے اب جو بھی عمل کرو اتنا بڑا کام تم نے کر دیا اسلامی تاریخ کا کہ اب تمہاری مغفرت میں نے کر دی اب جو چاہے عمل کرو یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے نہ باللہ وہ تو اور بھی دیندار لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب تمہارے کچھ بھی اتنی بڑی نہیں تمہارے پاس ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں تو اس کے مقابلے میں یہ بھاری ہو جائیں گی جو چاہے عمل کرو تمہاری مغفرت کر دی میں نے پیشگی طور پر مغفرت کا وعدہ ان کے لیے یہ دو حدیث ان کے بارے میں ہیں جہنم میں نہیں جائیں گے مغفرت ہو گئی جو چاہے عمل کرو کہتے فمن یقونتی ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جن لوگوں کے بارے میں اور جس شخص کے بارے میں اتنا بڑا اتنی بڑی فضیلت کسی کی ہے اللہ کا اتنا بڑا وعدہ ان کے لیے ہے اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا وہ منافق ہو گیا ایسے نہیں کہا جا سکتا ہے وہ یل ضلع یل ذیل امانزل فواہر غیر ابن حجر کیا کہتے ہیں کیسے ہو سکتا کہ جن کا یہ معاملہ ان کے بارے ابن نفاقی آیت نازل ہو یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس, کی اس شخص کی فضیحت میں نازل کیا و نازل ہو ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی دوسرا شخص ہے اگر اس روایت کو صحیح مانا بھی جائیں تو وہ طالبہ کوئی اور طالبہ ہے یہ وہ طالبہ نہیں ہیں جو بدری صحابی ہیں طالبہ ابن حاطق الاصابہ فی تمیز صحابہ میں ابن حجر نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو سولہ پر یہ بات کہی ہے ابن حضرت دوسری جگہ فت الباری میں کہتے ہیں جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چھسٹھ پر کہتے حبیف ان باٮٔف لاجو ہی یہ ضعیف حدیث ہے اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے قابل احتجاج نہیں ابن عبد البر نے بھی اس کو ایک جگہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب الستیاب میں ذکر کیا ہے اس کو اور کوئی اس پہ تنقید نہیں کی ہے لیکن اپنی ایک دوسری کتاب میں یہ میں اتنا اہمیت سے کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ معروف واقعہ ابن کثیر نے تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے ابن عبد نے اس کو ذکر کیا الاستعاب میں فی معرفۃ الاصحاب میں واقعہ نمبر 270 پر اور اس پر کوئی ذکر نہیں کیا اس پہ کوئی تنقید نہیں کی لیکن الدرر فی اختصار المغازی والسیر اس میں صفہ نمبر 119 پر ابن عبد کہتے ہیں ولعل قول من قال فی فعلبۃ نکات بہت یعنی قوی بات یہ ہے گمان یہ ہے کہ جس نے بھی کہا ہے کہ یہ حاطب بدری صحابی یہی وہ ہیں جنہوں نے زکوات نہیں دی تھی اور ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی وہ صحیح نہیں ہے وہ واقعہ صحیح نہیں ہے تو یہ بات جو ہے اس واقعے کے تعلق سے مختلف علماء نے کہی ہے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے بعض لوگوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ دو مظلوم صحابی ان میں سے ایک یہ ہیں اور ایک دوسرے صحابی ہیں تو فعل الحال ابن حاطب رضی اللہ تعالیٰ جو ایک بدری صحابی ہیں ان کی شان میں یہ کہنا کہ نوزب باللہ ان کا خاتمہ نفاق پر ہوا یا ایمان اور نفاق کے درمیان ہوا نوزب باللہ یہ بات صحیح نہیں ہے وہ اس سے بری ہیں اور ان کے بارے میں وہ تو بدری صحابہ میں سے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے پیشگی جنت کی بشارت موجود ہے اور مخرت کی بشارت ہے جہنم سے حفاظت کی بشارت موجود ہے لہذا یعنی دعوت کے اور بین کی حفاظت کے تقاضوں میں سے ایک یہ تقاضا بھی ہے کہ صحابہ کی عزت کو بچایا جائے صحابہ کی شان میں گستاخی سے بچا جائے صحابہ پر جھوٹی جھوٹی تہمتیں جو شیعہ حضرات کی طرف سے لگی ہیں ان کو ان سے دھویا جائے بہت ساری جھوٹی روایت اور الف البکواس لوگوں نے گھڑ کے صحابہ کے بارے میں بلکہ شیخین کے بارے میں باتیں کہی ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے بارے میں کہی ہے حضرت معاویہ کے بارے میں کہی ہے یا دوسرے صحابہ کے بارے میں کہی ہیں تو ایک مسلمان کو چاہیے خصوصاً اللہ نے اگر اس کو علم سے نوازا ہے تو اس کی اس پر یہ فریضہ ہے کہ اگر عام انسان کی عام مسلمان کی عزت پر اگر کوئی آنچ آتی ہے جھوٹی تہمت رکھتی ہے اور یہ گواہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں اس کے پاس علم ہے تو اس کی ذمہ داری کہ وہ اس کی عزت کو بچائے تو صحابہ کی عزت تو ہم سے یعنی بہت بہت زیادہ ہے اور ان کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو بد کلامی لوگوں نے کی ہے اس کا جواب دیا جائے اور ان کو اس سے بری ثابت کیا جائے جھوٹ کو ان سے دور کیا جائے تو یہ حدیث کے ذمن میں باتیں تھیں اس لیے میں مناسب سمجھا کہ اسی آیت کے ذمن میں یہ بات آئی ہے نفاق کے تعلق سے ہی وہ چیز ہے اور صاحبی اسے بری ہیں آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور یہ باب میں مساوی الخلاق میں یہ حدیث نمبر ساتھ ہے جو اسی کے بعد کا حصہ ہے یہ داخلہ سماف جو آیا ہے یا اس کی عنوان سے متعلق ہے کہ بعض چیزیں بظاہر کفر ہوتی ہیں لیکن کفر نہیں ہوتی ہے کہ ایک مسلمان میں بھی ہم نے دیکھا کہ سفات ہو سکتی ہیں تو نفاق کی علامات میں سے وہ منافق نہیں ہو جاتا اسی طرح سے بعض صفات کفر کی ہیں آدمی کافر نہیں ہو جاتا تو اس تعلق سے بھی ابن حجر نے ایک حدیث آگے ہی ذکر کی ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے وہ کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق متفق علی. اب عبداللہ روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے گناہ کی چیز ہے وہ کتال اور اس سے جنگ چھیڑنا اس سے قتال کرنا اس سے لڑنا یہ کفر ہے قتل اور قطال الگ ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے وہ قیتالح اور اس سے قتال کرنا اس سے لڑنا یہ کیا ہے کفر ہے متفق نالے تو اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں مسلمان کو گالی دینا یا سباب کی تفصیل زیادہ ہے ہمارے یہاں گالی اس کو بولا جاتا ہے ضروری نہیں کہ گالی ہی اس کے لیے استعمال کیا جائے سباب میں وہ ساتھ ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے تو ایک سباب اس میں ہے اور دوسرے جو ہے اس میں کتا ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں اس حدیث میں بیان کیا گیا ہم پہلا حصہ پہلے دیکھتے ہیں سباب المسلم فسوق مسلمان کے ساتھ سباب کرنا فسوق ہے سباب کیا ہے فسوق کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے پہلے تو لفظ سمجھنا ضروری کہ سب کا مطلب کیا ہوتا ہے سب و شتم جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں السباب سباب کے معنی میں کہتے ہیں وہ تملو یقو نیمانا اسب سباب سب کے معنی میں بھی آ سکتا ہے وہ اشتم وہ ہوا نسبت السان الائب <اِلْعَيبًا> یہی شتم ہے سب سباب اور شتم ابن حجر کہتے ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے نسبت السان الائب <اِلْعَيبًا> کسی انسان سے کوئی ایب جوڑ دینا کسی انسان کی نسبت کرنا کسی عیب سے چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ باطن میں ہو چاہے وہ پیدائش کے اعتبار سے ہو جسمانی تبار سے ہو مال کے تبار سے ہو رنگ کے تبار سے ہو خاندان کے تبار سے ہو قوم قبیلے کے تبار سے ہو جیسے کسی کسی انسان کی زبان میں آ, تھوڑا سا بولنے میں وہ اٹکتا ہو اس کو کچھ کہا جائے یا کوئی انسان رنگ میں کالا ہو اس کو کالا کلوٹا کہا جائے یا کوئی انسان کسی نصب کے تبار سے حبشی ہو اس کو ابن سودا کہا جائے یا کچھ اس طرح کی بات کہی جائے جس سے اس کے حسب اور نصب میں یا کوئی آدمی غریب ہو اس کو بھوکا ننگا فقیر اس طرح سے کچھ کہا جائے بھکاری کہا جائے اس کو تو اس طرح کی کوئی کوئی لفظ جو ایب دار لفظ کسی ایب سے اس انسان کو جوڑنا اس کو سب یا سباب کہتے ہیں وہ ایب بہت گنونا بھی ہو سکتا ہے کم گٹیا بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی نہ کسی ایب سے اس کو جوڑا جائے یا جیسے کوئی آدمی ہے وہ لنگڑ کے چلتا اس کو لنگڑا کہا جائے نہ کہا جائے یا اس طرح کی کوئی بہنگا کہا جائے اس کو تو اس طرح کا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال کرنا جس میں اس کا ایب ظاہر ہوتا اسے سب کہتے ہیں ہمارے ہاں اس کے لیے گالی لفظ آتا ہے لیکن گالی جو لفظ ہوتا ہے بہت گندی باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں سب تھوڑا وسیع ہوتا ہے ایب سے انسان کو جوڑنا ضروری نہیں کہ گالی ہمارے یہاں کی طرح ہو اس کا بھی بتنگڑ بنا کہ صحابہ کے بارے میں بعض لوگوں نے باتیں کچھ سب اور غیبت میں فرق ہوتا ہے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وہ سب و شتم وہ سب و شتم وہ تکل مفیل انسانی بما لا بیما ہوفی کسی انسان کی موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جس سے اس میں ایب پیدا ہو جائے کسی انسان کی موجودگی میں کوئی ایسی بات کہنا جو ایب دار ہو اس کو ایپ سے جوڑنے والی ہو ان اس کو کیا کہتے ہیں سب فعن کا نفی غیبت ہی فہو غیبہ لیکن اگر وہ انسان موجود نہ ہو اور اس کے کسی ایپ کو بیان کی جا کیا جائے اس کو ایپ سے جوڑا جائے تو کیا ہو جاتا ہے غیبت ہو جاتا ہے تو موجود ہو تو وہ سب ہے گالی جس کو ہمارے یہاں کہا جائے اگر موجود ہو تو سب و شتم ہے اور اگر موجود نہ ہو تو کیا ہے وہ غیبت ہے ابنحت اللہ میں یہ بات انہوں نے شیخ ابن کے حوالے سے کہی ہے ابن نے یہ بات کہی ہے سب اور سباب میں بعض علماء نے فرق بتایا حدیث میں کیا لفظ ہے سباب المسلم سب المسلمی فسوق نہیں آیا تو بعض علماء نے کہا کہ دیکھو سب اور سباب میں بھی فرق ہوتا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال ابراہیم الحربی ابراہیم الحربی کہتے ہیں اصباب اشد من سب. کہتے ہیں, سباب سب سے بھی زیادہ سخت ہے اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے رج رو مافی ہی و مالی یعنی آدمی کسی کے بارے میں ایسی بات بولے جو اس میں ہے تو وہ سب ہے لیکن اگر نہیں ہے اس کی موجودگی میں بول رہا ہے ایسی بات جو اس میں نہیں ہے اور جو ہے اور نہیں ہے سب کچھ بگ دے تو یہ کیا ہو گیا سباب ہو گیا غصے میں آ ایس... کوئی آدمی گور ہے اس کو کالا کلوٹا کہنے لگے کوئی آدمی کوئی آدمی صحت مند ہے وہ مریل مردار اس, کو اس میں جو نہیں تو... کوئی آدمی مالدار ہے کہیں بھوکا ننگا فقیر کہیں کا کہ... تو اب اس کو ایسا کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہے ایسا ہے جو اس میں نہیں ہے اگر ایسا کچھ کہتا ہے تو یہ کیا ہے یہ سباب ہے کہ غصے میں آ کے آدمی جو منہ میں آئے بکنے لگے اس کو سباب کہتے ہیں ایسے عیوب جو اس میں نہ ہو ان کا کہنا سباب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مراد اس کی ہے کہ اس کا عیب ایسا بیان کرے جو نہیں ہے اس کے اندر اور جو ہے دونوں مکس کر کے جب بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے سباب اس کو سباب کہتے ہیں تو ایسی یہ حدیث نمبر اڑتالیس کے ذمن میں فت الباری میں اپنی حجر نے بات کہی ہے فسوق کے کیا مانا ہے فسوق کا معنی کیا ہے سباب المسلم فسوق ہم نے دیکھا سباب کس کو کہتے ہیں فسوق کیا ہے ابن وسیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و الفسوکرو انقاح فسوق کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کے دائرے سے باہر نکل جانا شریعت کے دائرے کو پھلانگ دینا اللہ کے حکم سے اللہ کی تعداد سے اللہ کی فرما برداری سے باہر نکل جانا فسوق لفظ آتا ہے اس کے لیے تو فسق کا جو لفظ ہے اللہ کی فرما برداری کے شریعت کے دائرے سے باہر نکل جانا خروج کے معنی میں آتا ہے باہر نکلنا فسق کیا ہے باہر نکل جانا کسی چیز سے نکلنا اللہ کی فرما برداری سے باہر نکل جانا فتح جلال والاکرام میں ابن نے بات کہی ہے فسق کے دو مراتب ہیں ابن عطیہ رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں المحرر ان کی مشہور تفسیر جو پندرہ جتوں میں ہے کہتے ہیں وہ الفس کو فی عرف المالی القروج انقاء لغوی اعتبار سے یا جو شرعی استعمال اس کا عرف میں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے فس کے معنی یا فسوق کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی طاعت سے باہر نکل جانا لیکن کہتے ہیں خاص بات اس کو یاد رکھیے کہتے فق ولا من خرج, بكفر من خرج کہتے کہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے خروج دونوں طرح کا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کفر کر کے اللہ کی حد سے باہر نکل جائے یہ بھی فسق ہے اور گناہ کر کے اللہ کی طاعت سے باہر نکلے یہ بھی فسق ہے تو فسق کفر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسا کہ ابلیس کے بارے میں اللہ نے کہا جنی فسقان امر ہی شیطان کیا تھا ابلیس جنات میں سے تھا کا نام الجن فس قان امر ہی تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا اس نے اپنے رب کی فرما برداری سے خروج کیا کیسے خروج کیا اباوستک برا من القافرین انکار کیا گھمن میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں ہی میں سے تھا تو کفر کے ساتھ بھی آدمی باہر اسلام سے نکل گیا اللہ کی ہے اس سے باہر نکل گیا یہ بھی فسک ہے اور یہ کہ آدمی نافرمانی اللہ کی کرے انکار نہ کرے تو یہ بھی کیا ہے فسک ہوتا ہے شراب پیئے جوا کھیلے جنا کرے وغیرہ وغیرہ گالی دے جھوٹ بولے یہ بھی کیا ہے یہ فسک ہے لیکن اس سے اسلام سے باہر نہیں نکلتا تو ہر فسک کفر نہیں ہوتا ہے ہر فسک کفر نہیں ہوتا ہے تو ابن عطیہ رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی تفصیل میں کہی ہے سوا سات تک ہے نا تو یہ میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے مزید اس میں ضمنی باتیں جو ان ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ آ, کس, سب کے احکام کیا ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں بری بات بولے اس کے تعلق سے قرآن سنت میں کیا احکام ہے کہاں اس کا جواز ہے کہاں وہ حرام ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپس میں قطار کرنا کی طرح سے خطرناک چیز ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اکو الحادہ وصطفی سلام الله خير شيخ السلام عليكم